کلو <تصفيق> گنس محبوب سے یہ نہیں سمجھ محض محبی عرف اللہ مجدد مجدم ازم مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ارشاد ہیں ان کا عنوان ہے جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہو جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہو, اگر بسمل ہو, اگر بسمل ہو میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کرنایا کرتے تھے کہ اپنی خواہشات کو پانی چڑھا کر اپنی خواہشات کا خون کر دیں اور اس طرح مرغ جسمن تڑپتا ہے مرغ ذبح کرتے ہیں ذبح کر کے صرف وہ روح دو طرف کے یہاں سے وہاں جاتے ہیں تڑف کے یہاں سے وہاں جاتا ہے لیکن اس کا انعام کیا ملے گا کہ ایک نئی حیات ملے حقیقی حیات مل جائے گی روح کو ایک حیات مل جائے گی ایک نہیں یہ ایک حیات تو روحانی حیات ہے کہ یہ سینکڑوں حیات سے جہاں گرستان ہے تو سچ جانتے اونچ در رحمت نیازت ہے کہ اگر اپنی خواہشات کو اللہ پر پیدا کر دو ایک خواہش بھی اپنی مرضی کی جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو یہ نہیں کہ ساری خواہشات جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو ان خواہشات کو بس ہانسی چڑھا دو ان پر عمل نہ کر مجادر کری لو نفس پر مجاہرہ کر لو تم پر ایسی حیات نصیب ہوگی کہ اس پر سینکڑوں حیات قربان ہو جائے اس کا حق پتہ نہیں کو نہ جات کی میں نے موتہ ہونے کی بات کی ہے اسے کرنا نہیں چاہیے کوئی آپ کے گلے پہ چھری نہیں پھیلے گا نہ آپ کو اپنے گلے پہ چھری پھیرنی جیسے نفس کی خواہشات نبس کی بری بری خواہشات بری چیز تو بری ہے نا بس اس کو تو چھوڑنا ہی ہے چھوڑ دینا آپل تکلیف کرتی ہے بری چیز پر عمل کرنا اچھا نہیں ہے برا ہے ہمارے لیے نقصان سے جبکہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک نے تنہے بات میں جن نہ نفس اللہ بار حکم بسو تو نفس کی تو بری خواہشات جو نفس کی بری بری خواہشات سکھاتا ہے پڑھاتا ہے وہ سی جی کو ختم کرنا ہے اور رسول صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اشار کروا دیں ارے یہ آرام سے بیٹھ جاؤ بیٹھا کرنا کنڈا یہاں لگوا دیں گے وہ کندہ ہمارے گھر میں لگا چکے ہیں یہاں لگوا دیں تو نفس کی جو بری وفاہشات ہے وہ نفس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفس جو بری بری و خاحشات کا اکساتا ہے پڑھاتا ہے تو بری بری چیز کو تو چھوڑنا چاہیے نا بری چیز ہے اور بری چیز کو جلد چھوڑ دینا چاہیے آرام آرام سے جلد چھوڑ دینا چاہیے تو ان خواہشات پر چھری کرنے لہٰذا کی بات نہیں ہے بلکہ ان خواہشات پر چھری سے آپ کو ایک جاویدانی حیات جاویدانی نہیں ہوگی کبھی آپ کا روحانی انتقال نہیں ہوگا لوگ بڑا درتے ہیں روحانی انتقال نہیں ہوگا دنیا میں بھی آپ کا پل اللہ تعالیٰ کے انوارات سے روشن ہوگا منور ہوگا قبر میں بھی روشن اور منور ہوگا اور اللہ کے یوم میشر میں بھی روشن اور منور ہوگا جب مومن پولیس راج سے گزرے گا تو دو وقت کیا کہے گی جد کیا مومن جلدی گزر جائے مومن میری ایمان کی جو نور ہے اس سے تو میرا, میری آگ بری جا رہی ہے جلدی گزر جائے گا ایسی حیات ہمیں نہیں چاہیے کیا بتائی تو لیکن اس کے لیے کچھ قربانی کچھ مجادہ کچھ طریقہ مقرر ہے ہر چیز کا کچھ طریقہ ہے اور ہر چیز بے پانی پینے کے لیے بھی کچھ نہ ہے آ, اور اسی طرح دنیا کا ہر کام سیکھنے کے لیے کتنا کتنا مجاہدہ امکان کرتا ہے تو اللہ کو پانے کے لیے جو سب سے بڑی دولت ہے سب سے کی دولت ہے اور جاویدانی دولت ہے دنیا کمانے کے لیے اتنی محنت جس میں جو پانی ہے اور جو اللہ کو کمانا ہو اللہ کو پانا پا ہو وہ مل جائے تو کیا بات ہے لیکن بھائی اس کے لیے کچھ نہ کچھ زیادہ کرنا پڑے گا کچھ طریق سے چلنا پڑے گا اور طریقہ, طریقہ پوچھنا پڑے گا کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو پڑے گا اے عصیران خپت میں نو گرفتار ہوں میں ابھی اس سلسلے میں داخل ہوا ہوں اے میرے شہر مجھ کو بتلائیے کہ میں کس طرح اس طریقے پر چلوں کہ اس کو بھی اللہ مل جائے جو کام آپ کر رہے ہیں اللہ نے جو توقی آپ کو دی ہے تو آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں اور وہ بھی رہے ہیں اللہ کے نام کے میرا مجھے ہی آپ سے بھی آپ طریقہ سکھا دیجیے کس طرح میں رو کس طرح اللہ سے فریاد کروں اور کس طرح میں اللہ سے مانگوں اور کیا کام میں کروں کیسے کروں کہ کی مجھے بھی اللہ مل جائے مجھے بھی دولت مل جائے میرے بھی دل میں اللہ تعالیٰ کے نور کا چڑھا میں لائٹ رشن ہو جائے اور خبریں میری وہ سیٹ میری رہنمائی کرے کہ فرشتے بھی آ کر کہیں کہہ رہے اس سے ہم کیا پوچھتے ہیں یہ تو ہے یہ نہیں کہا میں کہہ رہا ہوں رادیا کا سریا کہ جب فرشتے ان کے پاس آئے کسی نے پاس سے دیکھا کسی کے فرشتے ان کے پاس آئے تو جب سوال جواب شروع کیے تو انہوں نے کہا ارے تم تم جو اتنی دور سے یہاں تک آئے ہو اور تم اللہ کو نہیں بھولے تو تم راجا وہ کیا سمجھتے ہو جا کر دیجیے آ کے وہ اللہ کو بھول جائے گی جاؤ میرے پاس سے سوال جواب دکھو ایک حال ہے یہ ہے نہیں شریعت نہیں ہے شریعت نہیں ہے کہ مدد نکی آئیں گے لیکن جس نے دنیا میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اللہ سے تعلق مضبوط کیا ہوگا بہت ہی آرام سے جو ہے وہ جواب دے دے گا بڑی بے فکری ہے اور خدا ناصہ جو اللہ سے قافل ہو کے گیا اس کو بڑی مشکل سے لائے گی جہاں تو وہ سمجھ رہا ہوگا کہ ہم بہت دیندار ہیں لیکن وہاں جا کے اس کے بسینے چھوٹ جائیں گے بتا نہ بڑا مشکل وقت ہے لیے جب کسی کو پہنچا کے آتے ہیں اس کے گھر میں تو یہی دعا کرتے ہیں اللہ ممکن حکیم کے سوال کو آسان کرتے ہیں تو جو شخص یہاں اللہ سے تعلق مضبوط کر کے لے گیا اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی اس کا ہر جگہ اکرام اور اعزاز ہوگا اور اس کے ساتھ اس کے پاس رشتے جب آئیں گے بہت ہی نرمی سے اور بہت آرام سے اور عزت سے اگر کرنا بھی ہوگا تو اس کا کریں گے تو بڑی بے فکری سے کیونکہ قبر میں جاتے ہی اللہ والوں کو یا جنہوں نے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر دیا ہوگا تو ان کو ان کا ٹھکانا لکھا دیا جاتا قبر میں جاتے ہی اسی لیے ارض تھانی نے لکھا ہے کہ مردے کو قبر میں جلد دفن کرنے کا حکم ہے کہ اس کو مننے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میں اپنا اچھی ٹھکانا سب دیکھوں اب اس کو آپ رو کے رکھے دس دن بعد بیٹے ساتھ گئے ہوئے تھے افریقہ دس سال وہاں گزارے کوئی والدین کی شکل بھی نہیں دی تھی اور جب والدین کو دسم کرنے کا موقع آیا تو اب وہ تھا جب فلائٹ ابھی مل نہیں رہی ہے مردہ تھانے میں پڑے تھا یہ ہے دنیاوی ترکیت کا انجام دنیا پہ مرنے کا یہ انجام ہے کیولاد نے مرنے کے بعد بھی سکون نہ دیا دس دن پڑی ہے میت اور اور مردہ کا انتظار کر رہا ہے تب ہمیں ٹھکانا ملے اپنا ٹھکانا دکھائی دے اور جنت کا ٹھکانا ٹھنڈی ہوائیں اور نعمتیں وہاں کی اور حضرت خانوی نے یہ بھی لکھا ہے کہ احمد الب کے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خبروں میں مردہ اردو کی طرف پڑا رہتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ خبر میں اولیاء اللہ کی زیارتیں ہوتی ہیں اور عالم برزخ میں اولیاء اللہ کی زیارت اور صحابہ تعاین تبا تعاوین صحابہ اور حقیٰ کے علیہ السلام کی زیارت جیسا جس کا مرتبہ ہوگا اور جنت کا ٹھکانا دیکھ لا دیا جاتا ہے اتنے مزے ہیں اللہ والا بننے میں کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وہی من خواب اور مقام رب کی ہم اس کو دو جنتیں ادا کریں گے جو ہمارے ہم ہمارے مقامات پہ چلے گا ہم چند گھر چلے گا خوف رکھے گا ہمارا خوف سے کیا مطلب ہے رکھتا ہے نہیں خوف اتنا کہ گناہ سے دور رہے گا اتنا خوف کافی ہے کہ ہم گناہ سے دور ہو جائیں کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہم ہو جائیں موٹا والا ملک ہے پرانا کیا کہیں گے کہ یہ درمیان درمیان میں پاگلوں والی بات کر رہے ہیں تو یہ مزے آئیں گے دنیا میں بھی مزے خبر میں بھی مزے اور آخرت میں تو ہے ہی مزے اربا علیہ اللہ کی اجازت ہے وہی صحبتیں ہمارے ملک کے خالی خود کے دماغ قرآن شاط الم تین سال مت کرتا فرماتے ہیں کہ حشر میں بھی اور جنت میں بھی کی صحبتیں ملیں گی اور ان صحبتوں میں وہی اثر ہوگا جو دنیا میں اثر تھا یعنی ایمان کی زیادتی نصیب درتی نصیب ہوتی جی رہے گی وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی عمارت بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی واہ واہ واہ وا, وا. کیا مزہ ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ترقی کا دروازہ کھلا رکھا ہے لیکن اسی کو ملے گا جو یہاں اولیاء اللہ کی صحبتوں کا کہ احتام کرے گا اس کی اہمیت کرے گا اس کی قدر کرے گا تو وہی مجھے مزے سینکڑوں غم سے ملی ان کو نہ جا سینکڑوں غم سے ملی ان کو نہ جا جو تمہار درد کے حاملئے جو تمہارے درد کے حامل حاملے تم نہیں ہار تو کچھ حاصل نہیں tu haasil nahi tum ho ae haasil to tu haasil nahi ho ae tum ho ae haasil to tu haasil nahi ho ae tum nahi haasil رنجو گم آپ کس لائی جو جے رنجو گم اس سے پر سے کروتا ہل موئے اس سے پر باتیں کروتا ہل موے راستے میں غم آ گیا جیسے کہیں کسی کو کاروباری نقصان ہو گیا کوئی مصیبت آ گئی کوئی حادثہ آ گیا اگر تو حادثے یا مصیبت یا نقصان کے بعد اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے سبر و تبکل رکھتا ہے واویدہ نہیں کرتا شکایتیں نہیں کرتا اور رونا چل نہیں کرتا ہے سبھی غم تو اپنی جگہ ہے غم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سائز دادے حضرت ابراہیم کا کتنا غم تھا کہ آپ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ ہمیں آپ کی جدائی سے بہت غم محفوظ عبادت کری ہیں کہ ہمیں آپ کی عبادت سے بہت محلت سے اور جدائی سے بہت غم ہے تو معلوم ہوا کہ سبئی غم کو اوریا اور کو تو ہوتا ہی ہے امیا کو بھی روتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صبر اور تسلیم و رضا کی تسلیم و رضا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے تو آپ نے بھی صبر کیا یہی سبب ہر انسان کے لیے ہے کہ صبر و توقل اختیار کرنا ہے تو اگر ان حادثات اور مسائل کے بعد اس نے شکایت نہیں کی اور طبعی غم تو ہوا لیکن واولہ نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا یا ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ہم تو تلوی پکڑے ہوئے ہیں ہم تو اللہ اللہ کر رہے ہیں ٹوکی سجے رکھی ہے اور نمازیں پڑھ رہے ہیں پھر ہمارے ساتھ پھر ایسا کیوں ہوا ارے ولی اللہ کیا مزیا کو اپنے گیاروں کو اللہ نے یہ غم دیے بہت سے غم کیے کافروں میں کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائیں کیسے کیسے نقصانات پہنچائے جان کو بھی نقصان پہنچایا اور جب کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندان مبارک شہید ہوئے بتائیے امبیا کو بھی کیسے کیسے غمائے اور کتنی یعنی طبی غم بھی پہنچایا گیا جسمانی غم بھی پہنچایا گیا کائس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے مبارک خون سے تر ہو گئی میں اتنا زخمی کیا آپ کو بتائیے تو ہم تو حضرت میرے فرماتے تھے اللہ کے راستے کا ہم تو غذائیں اولیا ہے غذائہ ہے اس سے کیا کرانا سچو سن کی تکلیف آ گئی ابھی کہا ہم کو اللہ کے راستے میں چلنا شروع ہے ہمارے بہت فلاں مصیبت ہوگی تو مصیبت تو پیاروں کو دی جاتی ہے تاکہ وہ اور زیادہ ہنسے شروع کرے اور زیادہ ہنس سے چپٹ جائے اے ماں کیا کرتی ہے جب بچہ شرارت کرتا ہے تو اس کی غلط بات کرتا ہے اس کے ساتھ پٹائی کر دیتی ہے پھر وہ کیا کرتا ہے بچہ اور وہ کے اور ماں سے چپٹتا ہے بچے کو نہیں میں نہیں کہہ رہا لیکن کبھی اگر ہو جائے तो आप देखिएगा किसी दूसरे को देख लीजिएगा मैं नहीं कह रहा कि बच्चों की पिटाई करें बच्चों की पिटाई करना अच्छा नहीं है और बच्चों को ज्यादा ऐसी शहादत करना भी अच्छा नहीं है पिटने वाला काम क्यों करें जो पिटाई हो बच्चों <laughs> को चाहिए पिटने वाला काम न करें बड़ों को चाहिए कि बच्चों की पिटाई न करें जो वो क्या करता है क्या होता है और माँ से चिपटता है अरे آگے حضرت علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ کہ کہیں سے تیر چلا رہے ہوں تو تیر تیر چلے آ رہے ہو تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتاؤں گا کریم اللہ سے نا تو پوچھا پوچھ کے بتاؤں گا اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو اللہ نے فرمائے کہ تیر چلانے والے سے چمک جائے جیسے ہی بتایا فوراً مسلمانوں کے ایمان دیا ہے حضرت مسالے تیر چلانے والا فلاں تیر اور فلک کمائیں فوائدہ پورما ہیں پلائیں تیر اور غلط کما ہے چلانے والا شہین شہاں ہے اسی کے زیر قدم ہونا ہے بس اور کوئی مقصد نہیں ہے اگر مصیبت چھاتا آگے تو اللہ سے دو رکھا پڑھو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ اور اللہ سے مانگو اور خبر توقل اور تسلیم اور رضا رکھو کے جو بھی حالات ہیں یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا امتحان بھی محبوب ہو سکتا ہے اگرچہ ہمیں امتحان ماننا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے امتحان کے ہم قابل نہیں ہیں ہم کسی امتحان کے قابل ہیں ہم کمزور ہیں لیکن اگر آ جائے تو اس پر بے صبر و تقل اللہ سے مانگے اور صبر بھی کرے بس کس سے ترقی ہوتی ہے ایمان میں ترقی ہوتی ہے تو اگر سے اگر کوئی یہ سوچے اگر کوئی مصیبت آ جائے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ یہ مصیبت اس کے لیے مصیبت نہیں ہے رحمت ہے کیونکہ وہ ایسی دولت کے قریب ہو گیا ایسی ذات کے قریب ہو گیا کہ اس کا کوئی محنت ہی نہیں ہے جو بادل اس کو فرمایا کہ آپ تک لائی جو رن موجود رنگ جو غم اس سے قربان سینکڑوں سے میری سینکڑوں لذتیں میری سینکڑوں دولتیں اس کس غم کا قربان جو مجھے اپنے مالک سے قریب کرتا خرید کر جو مو رنجو ہم اس کے پور پا سے ہلکوں گم سے ملی ہوں کو نجار جو تمہارے در دل دیش حق بھی تم حاصل کرو دل بھی تم حاصل کرو تم ہوئے حاصل ہوئے درد حق بھی تم حاصل کرو لات تم آئے قادل ہوئے اس میں عبد والا رحمت اللہ علیہ نے اس طرف اشارہ دیا ہے کہ مدرسے میں غلط نہیں نہ کتابوں سے نہ باغوں سے نہ سب سے پیدا جین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے ان کی نظر سے صاحب نے فرمایا ہے میں کشو یہ تو میں کشی پرندی ہے میں کشی نہیں آنکھوں سے تم نے کی نہیں آخوں کی تم نے جین دیتا ہے بزرگوں کی نظر سے ان کی نظر اس نظر عنایت سے بے عنایا حق وہ خاصا نے حق ہیں بے عنایات حق وہ خاصا نے حق گر ملک پاکست اگر تم فرشتے بھی ہو جاؤ لیکن تمہیں اللہ کی عنایت اور اللہ والوں کی عنایت ان کے پیاروں کی عنایت ان کے پیاروں کی نظر کرم نہ ملے تو تم اگر ظاہر میں فرشتے کی معلوم ہو لیکن تمہارا آمال نامہ کیا ملے گا آپ نے ہاں یہ معمولی نعمت سمجھ دوستوں یہ بڑی اہم چیز ہے اس کو میں بار بار کرتا ہوں کہ اس نعمت کو اللہ تعالی نے ہمیں سب سے افضل عبادت جو نماز ہے سب سے بڑی اہم عبادت اس نے مانگنا سکھایا ہے اللہ والوں کا رابطہ اور اللہ والوں کو ان کی صحبت کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا اگر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمانے میں فر صحبت اور فرض کرار دیتا ہوں یا پھر سو برس پہلے کی بات ہے فرزن قرار دیتا ہوں کیونکہ بغیر اس کے دین کی سلامتی ہے مشکل ہے اور فرمایا کہ اگر کسی سے تعلق نہ بھی ہوا اور وہ بھی اللہ والا ہو گیا وہ بھی ضرور ضرور کو زمانے کے کسی اللہ والے کے سیل کی برسات نہیں ہوں لیکن عادت اللہ یہی ہے کہ جب تک قبت اہل الزاں کا اہتمام نہ ہوگا دین کا سلامت رہنا تقریباً ہے اس محنت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنا سکھایا سوریہ فاطہ کتنی اہم چیز ہے اور نماز کا جز ہے اور اس میں اللہ تعالی ہم نے ہمیں مانگنا سکھایا سراط اللہ ہم ڈال رہے اور معلوم ہوا اس سے پہ پہلے سکھایا دنت سراط المتقیم اسی سراط کو مانگا مانگنا سکھایا جو بالکل سیدھا یعنی مستقیم راستہ جو اللہ تک پہنچاتا ہے وہ راستہ جو اللہ تک پہنچاتا ہے اور پھر اگلی, اگلی رعایت نے یہ فکرا دیا سراط اللہ نام ڈال رہی یہ وہی راستہ ہے جو آپ کے پیاروں کا راستہ ہے آپ کے انعام میں کا راستہ اتنی اہم چیز ہے دوست دردیش میں بھی تم حادل کرو لاک تم عالم بوے کا دل لاک تم عالم یس زمانے تو بس با اولیا یق زمانے تو بسا اولیا اس نے پائی ہے وہ بھی کا مل اس نے پائی وہ دل ہوئے یت زمانے گا اولیا جس نے کاری سید سلیمان حدیز احمد اللہ ریماتے ہیں ہم hmm. کی جو مجھ تو دولت نہیں ہے اللہ تعالی کے راستے کے دور کیا بات ہے ارے بیٹھ جاؤ پانچ منٹ بیٹھ جاؤ مانتے تھے کہ تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے غمیں دو جہاز سے بنافت ملے ترے غم کی جو مجھ کو دولت ملے یہ ایسا فن ہے جیسے حضرت علیہ السلام جب جادوگروں کے جادوگر ان کے مقابلے میں آئے تو جادوگروں نے اپنے آسا کو زمین پہ ڈال دیا اور سانپ چھوڑ دیے تو وہ نظر بندی کی حقیقت میں ساتھ نہیں کیا جادو کیا ہے نظر بندی ہوتی ہے تو انہوں نے صاف ہے چھوڑیے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے وہ سارے السلام کے حکم کرنا کہ آپ اپنی آسا زمین پہ ڈال دیجیے تو وہ حقیقت میں الزہا بن گیا اللہ تعالیٰ تو خالق ہے بھائی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زندگی دیں دی اور بھائی یہ چیز سے اللہ تعالیٰ زندگی دے دی دیں دی تو خاطر ہیں اس چیز پر تو وہ حقیقت میں الزہا تھا اسی چیز کو جادوگر دیکھ کے سمجھ گئے کیونکہ ماہر فن سمجھ جاتا ہے وہ ماہر فن جادو کے کے ماہر وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو فورن پہ جان گئے اسی وقت جو ہے وہ مسالے خلاف نے ان کو ترقی بھی تھی تو اس کے بعد اور کی مانگ گیا جس واقعہ ہے پورا پورا پورا لیکن وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو جادو نہیں ہے نظر بندی نہیں ہے وہ حقیقت میں ایسا تھا جو سارے جھاپوں کو نکل گئے تو یہ, یہ یہ اللہ کے راستے کا غم یہ ایسا ثم ہے کہ تمام غم اس کو غمیں نوکری کہتے ہیں غم ہے سے یہ سارے غموں کو نکل جاتا ہے ایک اللہ کے راستے کا بم ایک اللہ کا غم لے لینا اور سینٹوں بموں سے برابر کتنا اچھا کام ہے سینٹوں بن سے تو یہ غم اچھا ہے اچھا پردی کیا ہے وہ غم انسان کو بلا دیتے ہیں پریشان کر دیتے ہیں اصلیت میں وہ جلا کرتے ہیں یہ غم لذت میں وہ جلا سکتا ہے ہر وقت اپنے مولا سے قریب کرتا رہتا ہے منزل سے قریب کرتا رہتا ہے اس غم کے اندر ایک لذت ہے کہ مندر سے قریب ہو زمان ہے تم با بایا جس نے بھائی ہے وہ بھی کام ہوئے آشنا درد چارے تھوڑتا آشنا اللہ کی مارفت شراب سن اور دیکھ کر آجنا یعنی اللہ تعالی کے دست سے جو آجنا ہو چکا اللہ کی معرفت سے جو شراب ہو چکا اور جانے سوکھتا یعنی اس نے اپنی جان کو اللہ پر پیدا کر دیا جلا دیا رابط کر کیا یہ اپنی کی بری اللہ کی مرضی کے خلاف پورے نہیں ہونے دیکھا کہ اس کا دل ایک شلا گنا دل ہوگا شلابنا دل تو ایسی جان کو ہم دیکھ کر اس پر پیدا ہو گئے ہم بھی اس کے ہتھوں میں اس کے اونباب میں شامل ہو گئے ساز میں شامل ہو گئے شنا درد جانے تو پتا دیکھ کر ہم سلوے دیکھتے ہی دل میرا گرا گیا دیکھتے ہی دل خشک جب نادل اللہ کی محبت کا جب اس کو حاصل نہ ہو میں عبادات میں لگا ہوا ہے یہ ظاہر خوش رہتا اس کو اللہ کی محبت کی ہوائی نہ لگی اس کی علامت یہ ہے کہ عبادات میں تو بہت آگے آ ہے اور ظاہر میں بہت آگے آ ہے لیکن اپنے ارفانوں کا خون کرنے میں بالکل ففر ہے کوشش بھی نہیں بنی ہے جب شرحی پردے کا موقع آیا ارے یہ تو سب ہمارے کھیلے ہوئے بچے ہیں ان سے کیا پردہ ارے ہم تو سفید گاڑی رکھے ہوئے ہیں یہ تو جوان بچی ہے پندرہ سال رکھا وہ یقینی کر کے ہاتھ میں کر ارے میرے مرشید نے کیا بات فرمائیت کی فرمایا کہ روکا نہ کھائی ہو میری بھی شع سفید سے روکا نہ کھائی ہو میری شی سفید سے مسئلہ बस की गाड़ी तो काली है ख्वाहिशास जवान है अजब के शकल से गुटा हूँ अजत में बरनाया के बंबई ने मैंने देखा कि बस में जो है एक चाचा सत्तर अस्सी साल के सफर कर रहे हैं और मुंह बुला हुआ है लाल टपक रही है दात भी नहीं और और अगर ते अगर ते के कम्पार्टमेंट में औरतों को घूम रहे हैं का अपना चशंजी बासा है और फरदाया के कंडक्टर उनको कह रहा चाचा टिकट दे दो वो उनको खबर ही नहीं वो वहीं घूरे जा रहे हैं करके मुंह खोले हुए और फिर उन्होंने इसने कंडक्टर ने झंझोर कर कहा चाचा टिकट तो दे, टिकेट में दे दो फिर कहीं जाकर उन्होंने टिकट निकाल कर दिया हमारे जिक्र करते हैं चढ़ा के गुड्डे से कहते हैं भाई अब खबर में जाने वाले खबर में लटके हैं कुछ तो ख्याल कर लो कहते है, कवर, कवर, कवर, कवर में हैं जगन है। <laughs> तो बाहर है जी बात बता हैं कहते हैं मेरे खबर को बेशक शहर में लटके हैं लेकिन सब तो फिर बाहर है अल्लाह तला اب تو آپ پوچھیے نہیں جو موبائل کی کتنا سازیاں ہیں موبائل اس وقت ایسا آزاد کی شکل پہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ جس سے محسوس رکھنا چاہیے موبائل اتنی خطرناک چیز ہے اتنی خطرناک چیز ہے کہ بس روز سے کام حتیٰ کہ سادہ موبائل جو ہے وہ اتنا انگیز ہے جب تک عقل تعلیم نہ ہو جائے اور صحبت جہد اللہ نے کچھ رسوخ حاصل نہ ہو جائے موبائل سنتوں کے آج ہے آج ایسا ہی بنایا اللہ تعالیٰ دیکھتے ہی دل میرا آ گیا دان دان پوش جگنا دل ہوئے اینکڑوں سے ملی ہم کو نجات کی تم باتیں سنو دیکھو حضرت کمارے میں بھی کہ میں اپنے موقعے تو میں جو ہے کچھ اور ہوں پہلے میں نے اپنے فوائدات کو فون کیا ہے اپنی جان کو میں نے جلایا ہے اپنی جوانی کو اللہ کا شکار کیا ہے تب میں تم کو یہ بات بتا نہیں بتا میں نے اپنی جان کو جلایا ہے اللہ پر خلاف کیا ہے جوانی کو فلاب کیا ہے جبانی جیسی جوانی کی عمر حضرت نے سولہ سترہ برس تھی اپنے شہر پر بورے شہر پر ستر سالہ بورے شہر پر پلا اللہ پر پنا ہو گیا چھٹا ہو گیا سب نے آپ کو یہ بات بتایا بسمیر کی تم باتیں سنو جی اٹھو گے تم اگر جی ہو گے تم اگر کسمل ہوئے اکثر بس کی تم باتیں سنو اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا چاہیے اور محبت حاصل ہوتی ہے معرفت سے اللہ کی پہچان سے اور پہچان حاصل ہوتی ہے پہچان والوں سے عارف بلّا ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو پہچانتے ہیں عارف بلّا عارف بھی ہوتے ہیں معذرف بھی ہوتے ہیں خود پہچان رکھتے ہیں اور پہچان کرا بھی دیتے ہیں بلکہ بتایا تھا لوگ سنایا تھا کہ ایک ایک بہت ہی چھوٹا سا بچہ تھا پیدائش پر ہی اس کا باپ باہر چلا گیا کمانے کے لیے روزی کمانے کے لیے اگر جیل کو باہر دیں روزی جی کمانے کے لیے سمندر پاس جانے کو منع کر پایا جیسے ایک مسئلہ ہے چیتا کاسکرہ نہیں تو بتا دیا بس اور انتہائی کوئی مجبوری ہو تو مشورہ کر کے چلا جائیں اگر انتہائی کوئی مجبوری کا معاملہ ہے لیکن کو باہر نے اس کو منع دیکھتا ہے अपने वतन में रखते हुए चटनी रोटी को गुजारा करते दो लेकिन बाहर जाने को थे। थे थे बार बार और में नहीं मक लिया के मना कर बाहर आए वो छोटा बच्चा छोटी अपनी पैदाइश गई उसका बाप बाहर चला गया कमाने फिर और 10-15 साल गुजर गए अब उसके बाद बाप वतन वापस आ रहा है तो बच्चा बड़ा खुश है आज मैं बस शकल दे तो आप ही सोचता है मैंने अब्बा को तो यहां कैसे पहचानूंगा ایئر तो پر تو किसी لے کے کسی بوڑھے سمجھو سیدھا آدمی کو لے لیتا ہے ڈر کا आप تو کہتا ہے کہ ذرا آپ میرے ساتھ چلیے پاپا کو تو آپ ہی پہچانیں گے میں پہچانتا یہ کوئی نہیں جی کہ نہ میں جا کے وہاں کو ہی پہچان لوں گا اس نے کہا کہ بھائی کوئی معاشرف ہونا چاہیے پہچان کرانے والا ہے نا تو اس کو لے لیا ساتھ اور وہاں جو پہنچے تو یہ رہا ہے اور پورا پیٹھا ہوا ہے تو دیکھتا ہے کہ کریلیاں تھوڑا سا لنگڑاتے ہوئے اور سامان سفر رکھے ہوئے کندے پہ چلے آ رہے ہیں جب آئے تو بچے کو دیکھا کہ یہ چل رہا ہے تو اس سے کہا کہ بیٹا درا یہ میرا سوٹکیل جو ہے یہ گاڑی تک پہنچا دو اس نے کہا تھا میرے پاس نہ وقت ہے نہ میں چلی ہوں میں کوئی آپ کو بلا میں تو یہ سوٹکیل نہیں پہنچا سکتا میں تو اپنے باپ کو لے آیا ہوں یہاں میرے پاس نہیں تو ایک دیر میں بوڑھا دیکھ لگا کہ ارے یہ کچھ کباب ہے فوراً آ کے گورتم آتا ہے کہ تمہارا بات ہے اب جیسے ہی اس نے بتایا کہ یہ تمہارا بات ہے یہ تمہارا محسن ہے برسوں سے تمہیں جو کما کما کے بچہ یہ بڑا ہو گیا یہی تو تمہیں بھیج رہا تھا جس سے تم نے اپنے ساری ضرورتوں کو پورا کیا اور جو آج تمہیں حاصل ہے اسی کا احسان ہے بھائی اس نے تمہیں بھیجا او وہ اب تو کہتے ہیں پانچیاں مانگتا ہے پیر پکڑتا ہے اگر لائب بیٹا ہوگا تو یہ کرے گا نہالائقب ہوگا تو معلوم نہیں کیا کرے گا دینے بھی آئے گا یا نہیں آئے گا لائق ہوگا تو وہ فورم اس کے ہاتھ پہ اس نے پر میں کپڑے جھوڑے اور کہا کہ معاف کر دیجیے میں آپ کو پہچانتا نہیں اب چونکہ پہچان ہو گئی ارے آپ کا سامان کیا آپ کو سرٹیفکٹ لے کے دکھے جاؤں گا پہچان ہوتے ہی محبت نے جوشمار پھر اللہ کی پہچان کرانے کے لیے یہ اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ان کے غلام ہوتے ان کے ساتھ مینت مجھے کرنے سے اللہ کی پہچان نزدیک ہو ہے جب پہچان ہو جاتی ہے موسم کی تو اس سے محبت پیدا ہو جائے گی جتنی اعلی مارکت اتنی اعلی محبت جتنی اعلی محبت اتنے زبردست کارنامہ اتنے زبردست انعام یہی مقصد ہے زندگی ہے ہم آئے ہیں اللہ کی پہچان کے لیے اور پہچان اس لیے کرنی ہے کہ اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے اور اللہ کی رضا اور خوش حاصل ہو جائے بس یہی مقصد ہے اس کے بڑے بڑے انعامات تیار رکھے ہیں بس اور گناہ ہو جائے عطا ہو جائے تو توبا کا راستہ کھلا ہے بھائی توبا کر لو جان لڑاؤ اور گناہ سے بچو لیکن کہیں پھل جاؤ خطا ہو جائے تو توبہ کر کے پھر اسی مقام بلکہ اس مقام سے آگے بڑھ جاؤ آ? اسی مقام سے بھی آگے بڑھ جاؤ کبھی تاجوں کا سور ہے کبھی راستے کو سورج یہ ابھی تو سماجے پڑ رہے نکل پڑ رہے ہیں آ رہے ابھی خطا ہو گئی ہے اللہ معاف کر دیجیے یا اللہ کر دیا کو ناراض کر دیا آپ کو آپ سے ہم دور ہو گئے اپنے مولا اللہ معاف کر بس پھر دیکھو کبھی دعتوں کا سر دراز ہے جس کی نہیں صبر وہ حضور میرا حضور ہے فرشتوں کو تو بھاتے ہیں وہ ندام نظامت جانتے ہی نہیں کیوں کہ گنا فرض ہو نہیں سکتا گناہ کا تقاضا گناہ کا مرتبہ ہے ہی نہیں السلام اگر دنیا میں تشکیل لے آئے اور حسینوں کوچنگ میں نمبر ون آنے والی لڑکی ان کی گود میں بٹھا دی جائے تو ان کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا کھمبا والا ہوگا کھمبا لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطری مادوں سے فطری مادے دے کر بھیجا ہے فطرت میں اس کی تقاضے رکھے ہیں گما کے اور یہی اس کا شرف اور یہی اس کا کمال ہے کہ ان تقاضوں کے باوجود وہ اللہ کی قدم برداری کرتا ہے ان تقاضوں کے باوجود وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے اور ان کی پرمداری کرتا رہتا ہے نافرمانی کے بچنے میں اپنے جگر کا خون کر دیتا ہے دل کو جلا دیتا ہے جگر کا خون کر دیتا ہے یہ انسان کا شرط ہے اس کو فرمایا کہتے ہیں ملک کو جس کی نہیں خبر حضور میرا حضور ہے میرا, میرا حضور کیا ہیں یہی یہی ہے حضوری اس کو ملائی سے بھی زیادہ بڑا شرط دے دیتا ہے عوام ملائی کرتے عوام اولیاء افضل ہو جاتے ہیں اور خواص ملائٹ سے خواب اور یہاں اتر بے جاتے اللہ تعالیٰ ہم کو قدر نصیب کرنا دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل نصیح کرنا دے اپنی محبت کے خدانوں سے مالا مال کرنا دے اور اس کے لیے اس کے حصول کے لیے جیسے ہمیں چلنا چاہیے اور جتنی ہمیں محنت اور کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور تمام دوستوں کو ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کو نصیب کرنا دے اور درام مشید کرنا دیتے کہ یہ راستہ بغیر جج کے طے نہیں ہو سکتا اللہ کا رابطہ غیر محدود نہیں ہے غیر محدود ہے تو یہ غیر محدود راستہ کسی محدود مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے خود سے طے کرنا ہاں وہ جج فرما دیں وہ آگ بڑھا دیں اپنا بندے دیوبندے بہت ہو گئے بہت انہیں ہم سے جری اختیار کر لیجیے ہماری طرف آ جائے بس ان کو رہ نہ آ ہو گیا وہاں سے فیصلہ ہو گیا تو بس سارا کام بن جائے گا اس لیے فرما لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے جذب کو مانگو کہ اللہ ہمیں جلد فرما لیجیے کیونکہ آپ نے خبر بھی دی ہے اللہ یہ سڑی رہی میشا کہ اللہ تعالیٰ جس کو جس کو چاہتے ہیں جلد فرما لیتے ہیں یہ خبر دینا یہ اس کے بعد کی طرف زبردست اشارہ ہے کہ ہم پہ جذب مانگو ہم تمہیں چاہ لیں گے جب ہم چاہ لیں گے تو بس پھر تم گناہ کے راستے تمہارے لیے مزدور ہو جائیں گے تم کرنا بھی چاہو گے تو نہیں کر پھر ہمارے ہی ہوتے رہو جلد کو مانگے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلد فرما لے ہمارے گھر والوں کو جلد فرما لے تمام مسلمانوں کو جلد فرما لے اور ان کے سب کے انتہا السلام علیکم <سلام> و <سلام> اللہ وبرکاتہ بنا تو حبل مینا